بے شک جو لوگ اس کے بعد کے طریقے ہدایت ان کے لیے واضح ہو گیا اپنی پیٹ پھیر کر چل دیئے شیطان نے ان کی بدام حالیوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا ہے اور انہیں مہلت دے دی ہے سلسلہ کلام منافقین کے بارے میں ہی ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی صداقت ظاہر ہو جانے کے باوجود نفاق کی راہ اختیار کی اور جہاد کرنے سے اعراض کیا در حقیقت شیطان نے ان کی نظروں میں نفاق و ارتداد کو خوبصورت بنا دیا ہے اور انہیں بہلایا کہ ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے خوب داد عیش دے لو محمد کا ساتھ دے کر کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالو گے ان منافقین کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڈھے میں اس لیے دھکیل دیا کہ انہوں نے مشرقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور ان سے کہا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی محمد کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرنے سے روکیں گے آیت 26 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ مشرقین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر سازش کر رہے تھے اللہ ان کی تمام باتوں کو سن رہا تھا اس سے ان کا کوئی راز پوشیدہ نہیں تھا اور اب ان ساری باتوں سے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو باخبر کر دیا ہے جیسا کہ صورت الحشر آیت گیارہ میں آیا ہے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 تو ہم تمہاری مدد کریں گی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مراد بن قریضہ اور بن نظیر کے یہود ہیں جن کے ساتھ مل کر منافقین ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے